دلائل خیراب شریف اصل میں مختلف درو شریف کا ایک مجموعہ ہے اور تمام مشائق اور, علماء اور آراد و وظائف میں دلائل خیراب شریف جو ہے وہ شامل ہے بلکہ نماز روزہ حج اور زکاء تمام معاملات کے بعد جو انسان کو کوئی مقام ملتا ہے تو حدیث قدسی میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے قریب بندہ کس طرح پہنچتا فرائض اور واجبات تو سب پر ضروری ہے آج کل ہم کسی کو دیکھ کر کہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ بھی بڑا پکا نمازی حالانکہ ہر آدمی کو ہونا چاہیے اور با حضرات جن کے دل میں قدورت اور غلازت ہے اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی توفی قطع فرما ہے نوجوان بچوں کو دیکھ کر جو داڑھی رکھے ہوئے ہیں نماز پڑھتے پتن کرتے تنگ کر دیں بھائی بڑا نمازی ہو گیا بڑا مولوی ہو گیا اسے سے تو بچنا چاہیے فرائض واجبات تو سب پر پر اللہ تعالیٰ نوافل کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کے درمار میں نوافل کے ذریعے سے قرب حاصل کرتا تو فرائض اور واجبات تو سب پر اللہ سے قرب حاصل کرنے کے علما فرماتے ہیں دو ذریعے اور جس بزرگ کو جو ملا وہ انہی سے ملا وہ یہ ہے کہ درو شریف کی کثرت اور نوافل کی کثرت اس میں تو اتنی حدیثیں ہیں ایک عالم دین نے قریب ماضی میں ایک پوری کتاب اس پہ چھاپی حدیث قدسی حدیث قدسی کی تعریف یہ ہے کہ فرمایا تو حضور علیہ السلام نے لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے فرمایا پھر حضور ارشاد فرما یہ حدیث قدسی جو حضور خود ارشاد فرما وہ حدیث نبوی تو یہ تک فرمایا کہ جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لے نوافل کے ذریعے اور علماء فرمایا نے شریف تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آنکھ اس کی میں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا کان اس کے میں بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا پیر اس کے میں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہاتھ اس کے میں بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا اور ایک حدیث شریف دوسری ہے اس میں فرمایا کہ زبان میں اس کی بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا اب کیا بندہ معذ اللہ خدا بن گئے نہیں بلے اس کا ترجمہ ہم یہ کریں گے کہ وہ بندہ مظہر خدا بن جاتا اور علامہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ نے ایک جگہ اس کی توجہ بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کی آنکھ بن جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا اور اللہ کے نور سے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آنکھوں میں ایک ایب ہے اگرچہ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ایب یہ ہے ہم قریب کی چیزوں کو تو دیکھتے ہیں دور کی چیزوں کو نہیں دیکھتے مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور کسی کی آنکھ بن جائے وہ جیسے قریب کی چیزوں کو دیکھتا ہے اسی طرح دور کی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے جیسا کہ حضور غو سے آزم اپنے قصیدے میں جو بڑی صنعت کے ساتھ مروی ہے فرماتے نظر تو الا بلا دم ان خرد حکم اتسالی میں ساری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میں ایک رائی کا دانہ رکھا ہوا جب اللہ تعالیٰ اس کے پیر بن جائے اس کا مطلب کیا ہے کہ قرب اور بودھ یعنی قریب اور دور اس کے لیے بالکل یکساں ہو جاتے اللہ تعالی کا نور کسی کا دست بن جائے ہاتھ بن جائے تو ایک جگہ بیٹھا ہوا جہاں چاہے تصرف کر سکتا تو اب یہ مقام درو شریف کی کثرت اور نوافل کی کثرت سے ہے مشکاہ شریف میں بابو تشہد میں اتہیات کے باب کے بعد دوسرا باب ہے درو شریف اس میں یہ حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پہ زیادہ درو شریف پڑھنے والا تو صاحب دلائل خیرات شریف نے تمام درودوں کو جمع کر دیا اور ایک قول یہ ہے کہ جو بڑی پابندی سے دلائل خیرات شریف پڑھے وہ حضور علیہ السلام کی دیدار سے محروم نہیں ہوگا اور بھی بے, بے شماری اس کے فضائل اور مناقب جی نا